پلا سید محم د والا لایت کی ایک شفق لے کر میرے مصطفی میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں رہی کل مختوم ایپیسوڈ سکس, سکس نبوت نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نصب تین حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انصاب کا اتفاق ہے یہ ادنان تک منطحی ہوتا ہے دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قابل ہے یہ ادنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتحی ہوتا ہے تیسرے حصے میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسع بن کلاب بن مرح بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن قزیما بن مدرکہ بن مذہر بن نظار بن معاد بن ادنان دوسرا حصہ ادنان سے اوپر یعنی ادنان بن ادبن ہمسی بن سلامان بن اوس بن یوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاں بن بلداس بن یدلاف بن طاق بن جاہم بن ناہش بن ماکی بن عیز بن ابقر بن عبید بن ادا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یخذن بن یلہن بن اراوا بن عیز بن ذیشان بن ایسر بن افناد بن احام بن مخصر بن ناہس بن زارہ بن سمی بن مزی بن اوزہ بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن تارہ یعنی آزر بن ناکور بن سارو یا شاروخ بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شالق بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلق بن اقنو کہا جاتا ہے یہ اطریص علیہ السلام کا نام ہے اقنو بن یرد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کان وادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے کان وادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں نمبر ایک ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج جکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا ہاشم بڑے موز اور مالدار تھے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا ان کا اصل نام امر تھا لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے یہ امر وہی ہیں جنہوں نے قہد کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکے میں روٹیاں کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دنوں سفروں کی بنیاد رکھی ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلے بنو نجار کی ایک خاتون سلما بنتے امر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہی ٹھہرے رہے پھر بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ کر گئے ادھر سلما کے بتن سے بچہ پیدا ہوا یہ چار سو ستی نو عیسوی کی بات ہے چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمان نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یسرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا عرصے تک قاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا ہاشم کے کل چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی جن کے نام یہ ہیں اسد ابو سیفی نزلہ عبد المطلب شفا کال سے معلوم ہو چکا ہے کہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی متلب کو ملا یہ بھی اپنے قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی ان کی ثقافت کے سبب قریش نے ان کا لقب پیاز رکھ چھوڑا تھا جب شہبہ یعنی عبد المطلب سات یا آٹھ برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے جب یسرب کے قریب پہنچے اور شہبہ پر نظر پڑی تو عشق بار ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے مگر شیبا نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا اسی لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے مطلب نے کہا نہیں نہیں یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے اس کے بعد یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبد المطلب کو حاصل ہوئے عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی کی بڑی عزت و قدر کی جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے سہن پر غاسیبا قبضہ کر لیا عبدالمت نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دقیل نہیں ہو سکتے آ کر عبد نے بنو نجار میں اپنے مامو کو کچھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن علی اسی سواد لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب اب تاہ میں اترا عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلیں ابو سعد نے کہا نہیں اللہ کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے ملوں اس کے بعد ابو ساد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا نوفل حتیم میں مشائق قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا ابو سعد نے تلوار بنیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی اس پر ابو سعد نے مشائق قریش کو گواہ بنایا پھر عبد کے گھر گیا اور تین روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشم سے باہمی تاون کا اہد و پیمان کیا ادھر بنو قزانے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیل قضا ہی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ بنو قزانے۔ دار الندوہ میں جا کر بنو عبدالشمس اور بنو نوفل کے قلاف بنو حاشم سے تعاون کا اہد و پیمان کیا یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرے فیل کا واقعہ کھدائی پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد نے قاب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور قاب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی یعنی ذرہیں اور سونے کے دونوں ہرن، عبد نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی خدائی میں شریک کر لو عبد نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنوسات کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے لیکن راستے میں پانی قتم ہو گیا اللہ نے عبد المطلب پر بارش نازل فرمائی جس سے انہیں وافر پانی مل گیا جبکہ مقالفین پر ایک قطرہ بھی نہ ورسا وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے اسی لئے راستے ہی سے واپس پلٹ آئے یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے اور وہ سب کی سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس کر دیں گے واقع فیل دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہ بن سبح حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا جب دیکھا کہ اہل عرب کان کعبہ کا حج کرتے ہیں تو سلام ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پود دیا ابراہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتقب کیا لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کابے کی طرف बढ़ने के लिए کسی طرح نہ اٹھا اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا یہ چڑیا ابابیل جیسی تھی. ہر چڑیا کے پاس تین تین کنکریاں تھیں ایک مگر جس کو لگ جاتی تھی اور کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی لیکن لشکر میں ایسی بھگدر مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا پھاگ رہا تھا پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی کے پور انگلیا پہچتے چوزے جیسا ہو گیا پھر اس کا سینا پھٹ گیا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا ابراہ کے حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو سے اپنے گھروں کو پلٹائے یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچاس یا پچپن دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا لہذا یہ پانچ سو عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے یہ در حقیقت ایک تمیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرقین کا تسلط ہو گیا تھا جیسا کہ مخت نصر کا حملہ اور اہل روما کے قبضے سے ظاہر ہے لیکن اس کے برقلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے پھر واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی قبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنن فنن پہنچ گئی حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا اب چونکہ یہی تو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں کان کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتقب کیا ہے لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے این مطابق ہوگا, اور اس قدائی کی ہوگا جو عالم ازباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرقین کی مدد میں پوشیدہ تھی عبد المطلب کے کل دس بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حارث زبیر ابو طالب عبد اللہ حمزہ ابو لہب، لہداخارہ قسم تھا اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ تیرہ تھے ایک کا نام عبد الکوا اور ایک کا نام حجل تھا لیکن دس کے قائلین کہتے ہیں مقوم کا دوسرا نام عبد غیداخ اور دوسرا نام حجل تھا اور قسم نام کا کوئی شخص عبدالمطلب کی اولاد میں نہ تھا عبدالمطلب کی بیٹیاں چھ تھی نام یہ ہیں ام الحکیم ان کا نام بیزا ہے براہ کا ارواہ اور عمبر تین عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن آئس بن عمران بن مغزوم بن یقزا بن مرہ کی صاحبزادی تھیں عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت پاک دامن و چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری دس ہو گئی اور ان کے درمیان قرآن اندازی کی تو قرآن عبداللہ کے نام نکلا وہ سب سے محبوب تھے اسی لیے عبد المطلب نے کہا کہ یا اللہ وہ یا سو اونٹ پھر ان کی اور اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی تو قرآن سو اونٹوں پر نکل آیا اور کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور کے قیم کے حوالے کیا قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا عبد المطلب نے عبداللہ اللہ کا ہاتھ پکڑا چھری لی اور زبح کرنے کے لیے کان کعبہ کے پاس لے گئے لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون اور رافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں عبد المطلب ایک رافا کے پاس گئے اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرع اندازی کریں اگر عبداللہ کے نام قران نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرع اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے پھر اونٹوں کے نام قرانی کلائے تو انہیں ذبح کر دیں عبدالمطلب نے واپس آکر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا اس کے بعد وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن, دازی کرتے گئے مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا جب سو اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا اب عبد المتلب نے انہیں اللہ کے بدلے زبہ کیا اور وہیں چھوڑ دیا کسی انسانیت یا درینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں قوم بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد سو اونٹ کر دی گئی اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ارشاد مربی ہے کہ میں دوسرہ بھی کی اولاد ہوں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتقاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نصب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین قاتون شمار ہوتی تھی ان کے والد نصب اور شرف دونوں حیثیت سے بنرا کے سردار تھے وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس ہوتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پچیز برس کی تھی اکثر مورقین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے دو ماہ پہلے ہو چکی تھی جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ نے نہائیت دردنگیز مرسیہ کہا جو یہ ہے بتا کی آغوش حاشم کے صاحب زادے سے قالی ہو گئی وہ بانگ و قروش کے درمیان ایک لہرد میں آسودے قاب ہو گیا اسے موت نے ایک لگائی اور اس نے لبے کہہ دیا اب موت نے لوگوں میں ابن حاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود قتم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا 5 اونٹھ بکریوں کا ایک ریوڑ ایک ہفشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن، یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا اللہ مسلم اللہ پیشکش رہی اللہ